شہید اسلام ڈاٹ خالق و کلی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق www.شہید یا بنی آدم دوسرے دعویٰ کی تفصیل پہلے تھا دوسرے دعویٰ کی تمہین اب کیا ہے جی دوسرے دعویٰ کی تفصیل ہے دوسرا دعویٰ کیا ہے بھائی قرآن کی اتباع کرو اور شیاطین اور ان سوال جن سے یاری نہ لگاؤ ان کی اتباع میں تحریم اور تحلیل کا اختراع نہ کرو اپنی طرف سے نہ کھڑو کہ فلاں چیز حرام میں فلان چیز ہرا یہی تھا نا دیکھو جی اب دوسرے دعویٰ کی تفصیل ہے اور اس سے چار دفعہ یا بنی آدم سے بیان کیا گیا ہے دیکھ لو کتنی دفعہ ہاں چار دفعہ اور اسے چار دفعہ یا بنی آدم کے خطاب سے بیان کیا گیا ہے پہلا یا بنی آدم نمبر ایک لکھو اے بنی آدم تاکہ اتارا ہے ہم نے تمہارے اوپر لباس جو کہ ڈھانپتا ہے تمہاری شرم گاہوں کو وہ اور سبب ہے زینت کا جھانپتا ہے تمہاری شرم گاہوں کو اور سبب ہے کہ اس کا زینت کا اچھا جی اس لباس کا بھی التظام کرو اور ایک اور لباس ہے لباس تقوا کون سا لباس لباس تقوا کے بارے میں اوپر لکھ لو اس سے مراد ایمان حیا امل صالح خوف خدا یہ لباس تقوا کا کالقید ایمان نمبر دو حیا امل صالح خوف خدا یہ لباس تقوا کا ہے یہ سب لباسوں سے بہتر ہے اور لباس تقوا کا بھی ہم نے اتارا یہ بہتر ہے ذالک من آیات اللہ یہ لباس کا اتارنا اللہ کی رحمتوں سے ہے یہاں آیات کا من کیا کرو گے رحمتیں اللہ کی رحمت ہے اللہ نے تمہیں لباس دیا ننگا نہیں رکھا یہ جانور ننگے نہیں پھیر رہے لا اللہ ہوں یہ زکر ہوں تاکہ ہو وہ سمجھے یا بنی آدم یہ نمبر کتنی ہے جی دو یا بنی آدم نمبر دو اے اولاد آدم نہ بہکائے تم کو شیطان جیسا کہ نکالا تمہارے ماں باپ کو جنت سے اتارتا تھا ان سے ان کے لباس تاکہ دکھلائے ان کو ان کی شرم گاہیں تو تمہیں بھی شیطان بہکائے نہیں تمہارا لباس نہ اتار دے کبھی کہے گا کہ لباس پہننا حرام ہے بے شک وہ دیکھتا ہے تم کو شیطان اور اس کی جماعت اس حیثیت سے کہ تم ان کو ایسے ہے نا تم دیکھتے ہو شیطان کو نہ اس کی پارٹی کو وہ دیکھتے ہیں تم کو بیش کیا ہم نے شیاتین کو دوست ان لوگوں کے لیے جو نہیں ایمان لاتے ادھر کیا ہے کہ شیاطین کو کیا بنا دیا اولیاء تو ابتداء میں اولیاء کا لفظ تھا یا نہیں تو میں نے کیا کہا تھا مراد کون ہے شیاطین سوال جنہ ایک دلیل یہی ہے کہ شیطان اولیا نہیں بنانا سمجھے جی و فالو فا شطن اور جب کرتے ہیں کوئی بے حیائی تو کہتے ہیں پایا ہم نے اس کے اوپر اپنے باپ دادا کو اور اللہ نے ہمیں حکم کیا یہ بے حیائی کے نیچے لکھو بیت اللہ کا ننگا طواف بیت اللہ کا ننگا طواف آپ دیکھو شیطان نے ان کے اوپر لباس کو حرام کر دیا یا نہیں جی تو شیطان نے حرکت کی لباس ایک جائز چیز تھی شیطان نے لباس کو آرام کر دیا اپنی طرف سے تعریف شروع ہو گئی تو اللہ نے فرمایا تمہارے ماں باپ کا لباس اتارا تھا تمہارا لباس بھی اتارا شیطان نے ان کے دل میں کیا ڈال دیا یہ کہا کہ اس لباس کے اندر تم برائیاں کرتے ہو تو یہی لباس پہن کے بیت اللہ کا طواف نہ کیا کرو اس میں گناہ کرتے ہو پھر یہی لباس پہن کے بیت اللہ کا طواف کرتے ہو نہ کیا کرو تو شیطان نے بڑی گندی چیز نہ کہا دی تم نے देवल्यू, देवल्यू, देवल्यू, <laughs> تو جس چیز کے ساتھ زنا کرتے ہیں ان کو بھی کاٹ کے جائیں مرد بھی عورتیں بھی ہاں وہ تو ساتھ ہے صرف یہ کھا کے لباس اتار کے جاؤ مجھے بعض ساتھ نے کا موت بر ساتھ نے کہ یہ شہباز قلندر کا میلہ لگا ہے نا آپ کوئی کی عورتیں منت مانتی ہیں کہ ہم شہباز کرندہ پہ جائیں گی ننگی ہو کے پھیرا دیں گی اندازہ سوڑے ننگی ہو کے پھیرا دیں گی تباہ کریں گے یہ آج کل بھی یہ منت مانتے ہیں ایسے خبیس لوگ ہیں تو شیطان نے دیکھو ننگا کر دیا نہیں حلال چیز کو حرام کر دیا تو جب کرتے ہیں بے حیائی کو ننگا تباہ تو کہتے ہیں پایا ہم نے اس کے اوپر اپنے باپ دادا کو اور اللہ نے حکم کیا ہم کو ساتھ ہے اس کے وہ تو شکوا تھا ان کا جواب ہے شکوا آپ فرما دیجئے کہ اللہ نے حکم کرتا بے حجی کا کیا کہتے ہو تم اوپر اللہ کے اس چیز کو گئے نہیں جانتے تم اور بے ہی نہیں ہے کل ہمارا ربی بال اللہ بے حجی کا حکم نہیں کرتا اللہ تعالی انصاف کا حکم کرتے ہیں کس کا حکم کرتے ہیں اور سب سے بڑا انصاف وہ ہے کہ اللہ کے ساتھ انصاف کرو کیا توحید کے قائل بن جاؤ کیا اس کے قائل بنو توحید کے قائل بنو یہ سجدہ خدا کا حق ہے تو غیر کو دیا ظلم ہے یا نہیں تمام عبادتیں خدا کا حق ہیں غیر کے لیے کہ ظلم ہے ان شرکا ظلم عظیم انصاف بھی ہے توحید آپ فرما دیجیے جو حکم کیا رم میرے نے انصاف کا یعنی توحید کا وہ کالا عکیم وجوہ کم عکیم سے پہلے کا مقدر ہے اور فرمایا کہ سیدھا رکھو اپنے چہروں کو نزدیک ہر سج دے کے سیدھا رکھنے سے مراد یہ ہے کہ فقط اللہ کی ذات کے لیے سجدہ کرو غیر اللہ کو سجدہ نہ کرو ودعہ مخلصین علا الدین اور مصیبت کے وقت بھی کس کو پکارو پکارو اللہ کو خالص کرنے والے واسطے اس کی عبادت کو جیسا پیدا کیا تم کوئی ابتدان تو دوں لوٹو گے کیا اسی طرح لوٹو گے فریقن ایک گراؤ کو اللہ نے ہدایت دی اور ایک گراؤ ایسا تھا کہ ثابت ہو چکی استو پر کیا گمراہی کیوں جی گمراہی ثابت ہوئی ان متخص شیاتی سبب ضلالت گمراہی اس لیے ثابت ہو چکی سبب زلالت کہ انہوں نے کن کے ساتھ یاری رکھی تھی شیطانوں کے ساتھ بے شک انہوں نے بنایا تھا شیطانوں کو یار سوائے اللہ کے اب بھی یہ دلیل ہے نہیں کہا کہیاتین سے اور گمان کرتے ہیں کہ تاکہ وہ راہ پانے والے ہیں یا بنی آدم یہ خطاب نمبر تین ہے دو آ نا یا بنی آدم یہ خطاب نمبر تین اور اس میں تحریمات غیر اللہ کا بیان بھی ہے تردید ہے اے بنی آدم لے لو اپنی زینت نزدیک ہر مسجد بھائی بیت اللہ کی مسجد مسجد حرام تھی نا تو وہاں طواف کیا کرتے تھے ننگا پر میں زینت لے لو کیا مسجد میں جو جی آؤ نا زینت کے ساتھ آؤ لے لو زینت اپنی نزدیک اور مسجد کے یہاں ایک مسئلہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ہم مسجد کے اندر نماز پڑھنے آئے نا تو زینت کا لباس پہن کے آئے کیا زینت کا لباس آپ بالکل تدبر کریں غور سے سوچیں کہ جو آدمی تنگ پتلون پہن کے آتا ہے اور شرٹ اتنے تک ہوتا ہے سر ننگا ہوتا ہے یہ پورا آپ ایماندار کہ یہ زینت کا لباس ہے حقیقت ہمیں تو بڑا پھدا معلوم ہوتا ہے تو اس حیثیت میں انسان کو نہ آنا چاہیے جو ان کی مجبوری ہے کسی کارخانے میں کام کرتے ہیں یا مثال طور یہ اصل لباس ہے بھنگیوں کا کس کا ہے کیونکہ وہ پاخانہ وغیرہ پیشاب کرتے ہیں تو یہ تنگ ہوتا ہے یہ ہمارا لباس تو پھیلتا ہے نا جی تو اس میں پاخانہ لگ جاتا ہے پیشاب لگ جاتا ہے وہ تنگ ہے تو اصل بھنگیوں کا ہی لباس بنایا گیا تھا تو وہاں تو چلو گھو آپ صاف کرتے ہو وہاں تو مجبوری ہے تمہاری گھو صاف کرتے ہیں نا تو ادھر تو یہ چیز نہیں ہے نا مسجد کے اندر یہاں تو خدا کے لیے اچھا لباس پہن سلامی بات ہے. डیبیو, डیبیو, ہیں دی دی کے سلام سلام سلام لباس ہمارے بزرگان کہتے ہیں پہن ڈال. کے نماز مکرو ہو جاتی ہے مستورہ کی نمائش بھی ہوتی ہے اس کے اندر مسئلہ ہے یہ اچھا جی اے بنی آدم لے لو اپنی زینت کو نزدیک ہر مسجد کے کھاؤ پیو اپنی طرف سے چیزوں کو حرام قرار نہ دو جہ صاحبہ بہرہ وسیلہ حام ہاں بولا تو ہو اس کا معنی ہے نہ شرک کرو تم یعنی حلال چیزوں کو حرام کر کے شرک نہ کرو حد سے نہ بڑھو کھاؤ پیو اور نہ حد سے بڑھو کہ حلال چیزوں کو تم حرام کر دو یہ غلط ہے ان لا یہ حب المصرفین اللہ تعالیٰ مصرفین سے محبت نہیں رکھتے کلم حرم زینت اللہ آپ فرما دیجئے کس نے حرام کی اللہ کی زینت کو وہ کہ نکالی اس نے بندوں کے لیے و تیے بات اور پاکیزہ رزق کو کیوں حرام کرتے ہو اب آگے ایک مسئلہ ہے اوپر میں آپ کو سمجھا دوں تب سمجھیں گے اللہ نے فرمایا کہ یہ پاکیزہ رزق یہ پاکیزہ رسق اور یہ لباس والی زینت یہ میں نے مومنین کے لیے پیدا کی ہے کس کے لیے پیدا کی ہے مومنین کے لیے پیدا کی ہے کہ مومن پاکیزہ رزقائیں لباس کی زینت کو استعمال کریں دنیا کے اندر باقی رہا دنیا کے اندر دوسرے کافر بيمان لوگ وہ بھی اس میں شریک ہیں وہ بھی رز کھاتے ہیں نہیں لباس پہنتے ہیں نہیں تو دنیا کے اندر یہ نعمتیں میں نے مومنین کے لیے پیدا کیے ہیں بذات لیکن بتبا اس کو استعمال کون کر رہے ہیں کافر بھی کر رہے ہیں ان کو روکا گیا ہے تو بذات یہ نعمتیں مومنین کے لیے ہیں کافروں کے لیے کیا ہیں بتبا لیکن قیامت کے دن جو ہے نا بالکل خالص مومنین کے لیے نہیں ہوگی کافروں کو نصیب نہیں ہوگی کافر تو دو زخمیں جلیں گے نہ وہاں کھانا ہوگا نہ پینا ہوگا نہ لباس ہوگا یہ سمجھ آ گیا اس کے سمجھانے کے لیے میں آپ کو مثال دوں جیسے ایک بڑا دنیا دار آدمی ہے وہ چند معزز مہمانوں کو دعوت کرتا ہے اور بہت کھانا پکاتا ہے تب کھانا بھی ذات کس کے لیے پکا رہا ہے مہمانوں کے لیے اعزاز ان کا ہے لیکن وہ کھانا اتنا زیادہ ہے کہ بچ جاتا ہے تو پھر وہ نوکر بھی کھاتے ہیں یا نہیں بلکہ بسا اوقات نوکر ان سے بھی زیادہ کھا جاتے ہیں مہمانوں سے بھی زیادہ کھا اتنا کھانا بچتا ہے تو ذات کھانا تھا مہمانوں کے لیے لیکن کھایا نوکروں نے اور ان سے بھی بڑھ کے کھایا تب ذہن میں بیٹھا ہے تو یہ رزق اللہ نے بھی کس کے لیے پیدا کیا لیکن دنیا کے اندر یہ غلام نوکر تابے یہ بھی کیا رہے ہیں لیکن قیامت کے دن یہ نعمتیں کس کے لیے ہوں گی فقط مو یہ سمجھی بات ایک یہ بات دوسری ابھی میرے ذہن میں آئی ہے <laughs> وہ بھی عجیب بات ہے کہ ادھر اللہ تعالی نے فرمایا میں نے مومنین کے لیے زینت پیدا کیا ہے اور دوسرا آگے کیا ہے طیبات بات امنا حلال رزق پاک رزق پیدا کیا یہی ہے نا الحمد للہ مومن حلال اور پاک رسک کھا رہا ہے بےمان کافر لوگ کیا کھا رہے ہیں یا بالکل حرام کھا رہے رہی حرام کی ملاوٹ ان کے اندر تیے بعد میں نہ رسک نہیں ہوتا اس لیے ہمارا لباس الحمدللہ زینت والا لباس ہے ان کا لباس وہ پترونی ہے اس میں زینت نہیں اب میرے ذہن میں ابھی بات آئی ہے یہ <laughs> اور فرمائیے آگے کو لیا للہ مرو آپ فرما دیجئے یہ نیمتے جو ہے نا کن کے لیے ہیں للہنا مومنین کے لیے ایسی دنیا کی زندگی میں لیکن مومن کے ساتھ کافر بھی شریک ہو جائے تبا لیکن خال ستنگ جو مل اس کو علیحدہ کروں قیامت کے دن خالص کس کے لیے ہوں گی اب سمجھی بات اسی طرح کھول کھول کے بیان کرتے ہیں آیات کن لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں انما حرم اللہ کا بیان ڈبلیو ڈبلیو ڈبلیو ڈبلیو ڈبلیو ڈبلیو شہید ابھی تہریمات غیر اللہ کی تردید تھی اب کس کا بیان ہے تہریمات اللہ اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں تاریمات اللہ کا بیان آپ فرما دیجئے سوائے اس کے حرام کیا رم میرے نے بے, بے حیائی کو کس کو جی اور سب سے بے حیائی بڑی جو ہے ٹی وی کے ڈرامے ہیں آئے یا نہیں ہیں بے حیائی کو جو ظاہر ہے اس سے اور جو باطن ہے ظاہر وہی ہے ننگا طواف ظاہر ٹی وی کے ڈرامے ظاہر ذنا وما باطنہ جو پوشیدہ ہیں اور حرام کیا گناہ کو ظلم ناحت وان تو شرے کو شرک بھی حرام ہے یا نہیں اور یہ کہ شریک رو ساتھ اللہ کے ان معبودوں کو کہ نہیں اتاری اللہ نے ساتھ اس کے کوئی دلیل وہ انتقول اللہ اور یہ کہ کہو اوپر اللہ کے جو نہیں جانتے کے کو تحریم و تحلیل اپنی طرح سے چیز کو حرام کرو حلال کرو تحریم و تحلیل وارکل امت نجال اضال شب و ہوتا تھا کافر کہتے تھے کہ ہم بھی کافر ہیں مشرق ہیں بےمان ہیں تو ہمارے اوپر کیا آ جائے عذاب آ جائے تو یہ پہلے جواب سنتے آ رہے یا تو نبی کا کام عذاب لانا ہے یا عذاب سے ڈرانا ہے ڈرانا ہے تو نا ہمارا کام ڈرانا ہے باقی تمہاری سزا کا وقت مقرر ہے سمجھے جب آئے گی اس کو کوئی نہیں ٹال سکے گا اور واسطے ہر امت کے ایک وقت مقرر ہے سزا کا پر جب آ گیا وقت نہ پیچھے ہوں گے گھڑی اور پہلے تو ہو ہی نہیں سکتے یا بنی آدم یہ خطاب نمبر کتنی ہے جی چار کس خطاب کے اندر عہد قدیم کی حکایت ہے اس خطاب میں کس کی حکایت ہے آحد قدیم بھئی اللہ تعالی نے عالم ارواح کے اندر ہم سے وعدے لیے یا نہیں یہ بھی وعدہ لیا الفت و بربم کاروبلا اور یہ بھی وعدہ لیا تھا کہ اے آدم اور اس کی اولاد سمجھے تم جا جاؤ گے کہاں زمین میں وہاں میرے نبی آئیں گے جو ان کے متبع ہوں گے وہ فلاں پا جائیں گے جو ان کی اتباع نہیں کریں گے وہ کس میں ہوں گے حسران کے اندر ہوں گے یہی ہے حکایت عہد قدیم اے بنی آدم جب آئیں تمہارے پاس رسول تم میں سے اے دنیا کے اندر بیان کریں تمہارے اوپر ایت میری کمن کا اور جو شخص بچ گیا شرک سے اور اصلاح کی فلاح و فن الحمد و اللہدین قزبو اور جو جٹھلائیں گے ہماری ایتوں کے ساتھ تکبر کریں گے الاائے کا صاف کیا خال تم یہ حکایا تیکس کی عہدے قدیم کہ اللہ نے عالم اربا کے اندر ہم سے وعدہ لیا فمن ازلم پس کون بڑا ظالم ہے اس سے جو باندھتا ہے اللہ پہ جور خدا پہ کیسے جور باندھتا ہے وہ شریک بناتا ہے خدا کے شرک کرتا ہے یا جرفلاتا ہے اس کی عیتوں کو یہی لوگ ہیں پہنچے گا ان کو حصہ ان کا لکھا ہوا حصے سے مراد کیا ہے یا دنیا میں ریسک مل جائے گا بھئی کافروں کو ریسک مل رہا ہے یا نہیں دنیا میں رسک ملے گی زندگی ملے گی یا نہیں یا کافروں کو جلدی مار دیا جائے گا تو جو لکھا ہوا ہے نا لوح محفوظ میں دنیا میں ان کو ریسٹ بھی ملے گا عمر بھی ملے گی لیکن اگلی بات آگے آ رہی ہے یہی لوگ ہیں کہ ملے گا ان کو حصہ ان کا لکھا ہوا کتاب کا منکہ کیا جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے اور نصیب سے مراد کیا ہے رزق اور عمر حتی و انجام برزخی دنیا میں رزق کھائیں گے عمر ملے گی لیکن آگے انجام کیا ہوگا موت کے وقت یہ انجام برزخی ہے موت کے بعد یہاں تک کہ جب آئیں گے ان کے پاس کافی ہمارے جان قبض کریں گے ان کی تو کہیں گے اے نما کنتم تم او مشرقو جن کو تم پکارتے تھے معبود وہ کہاں ہیں تم کہتے تھے نا کہ ہمیں بچائیں گے پکارو ان کو کہاں ہیں اے نما کہاں ہے وہ معبود جن کو پکارتے تھے تم صبح اللہ کے کالو وہ کہیں گے ذلو اللہ ذلو بونے غابو ذلو وہ غائب ہو گئے ہم سے اور اقرار کریں گے اپنی ذاتوں کے اوپر واقعی وہ کافر تھے کال خلوفی امامین وہ انجام کون سا تھا جی برس کی اب انجام اخرئی پر میں بھی اللہ داکھن. تعالی داخل ہو جاؤ تم تم میں یا امتوں کے ساتھ ساتھ من ماہ لکھو داخل ہو جاؤ امتوں کے ساتھ دو دخ جو تحقیق گزر چکی تم سے پہلے جنوں اور انسانوں سے نار کے اندر اللہ فرمائیں گے دو کے اندر پہلے بھی جن پڑے ہوئے ہیں انسان پڑے ہوئے ہیں وہ تمہارے مرشد ہیں کیا جنہوں نے تمہیں گمراہی کا راستہ بتایا تو تمہارے پیر لیڈر جن کو مطبوعین کہتے ہو کیا کہتے ہو وہ پہلے تابئین مطبوعین بات ہو پڑے ہوئے ہیں کل آباداخلت امتون گاہ کے داخل ہوگی ایک جماعت تو لانت کرے گی اپنی مشابے کو لانت کرے گی میں نا مشابے کو ایک جماعت جو داخل ہوگی لانت کرے گی کس کو مشابے کو وہ پہلے لیڈر پڑے ہوں گے نہیں بڑے بڑے لیڈر اور بڑے بڑے سردار پہلے پڑے ہوں گے اب یہ جائیں گے نا تو دیکھیں کہ پڑے, پڑے ہوئے ہیں کہ اے اے خبیصو تم ہمیں گمراہ کرتے تھے ہم سے ووٹ لے جاتے تھے اے اے لانا تم پہ پھٹے تمہارا بدماش کسی جگہ کے گالی دیں گے ان کو جن کے قدم چومتے ہیں وہاں کیا دیں گے گالی دیں گے سورو پڑے ہوئے ہو نا پہلے ہاں ہمیں گمراہ کرتے تھے دیکھو جی دی ہر گاہ کے داخل ہوگی ایک جماعت تو لانت کرے گی اپنی مشابہ حتہ عزت دار یہاں تک کہ جب جمع ہو جائیں گے اس کے اندر سب کے سب تو کالت و خراہم کہے گی پچھلی جماعت لکھو کہے گی پچھلی جماعت تابین لولا مطبوعین کے متعلق وہ جو پہلے پڑے ہوں گے کیا کہیں گے اے ہمارے پرور ان لوگوں نے گمراہ کیا تھا ہم کو یہی کہتے تھے کہ ملا کو ووٹ نہ دینا تھا ملا کے پیچھے نہ چلنا ہمیں ووٹ دینا وہ کہتے ہیں یا نہیں انہوں نے گمراہ کیا تھا ہم کو پر دے دین کو عذاب دگنا آ کا اللہ تعالی فرمائیں گے کل کون ہر ایک کے لیے عذاب بڑھتا رہے گا یا زیب کا من کیا کرو گے ہر ایک کے بڑھتا رہے گا لیکن تم نہیں جانتے اب ابتدا ہے ابتدا عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا بڑھتا رہے گا وہ تو جی تابین کہیں گے مرید پیروں کے متعلق اب پیر اور لیڈر کہیں گے ارے میاں تم بھی ہم جیسے چندرے جیسے ہم چندرے بیکار گمراہ تم بھی کیا گمراہو تم کہاں اچھے ہو تم نے بھی تو ہمارا ساتھ دیا جا علماء کا دیا ہمارا ساتھ دیا تھا. ہماری طرح گمراہ ہو تو کہیں گے پہلی جماعت پچھوں کی پس نہیں بات سے تمہارے ہمارے اوپر کوئی فضیلا تم بھی ہم جیسے پچکھو ازا کو بھی تک سے بول ان تخویف و خروی تخویف و خروی بے شک جن لوگوں نے جٹلا ہماریتوں کے ساتھ اور تکبر کیا اور اسے نہ کھولے جائیں جو ان کے لیے دروازے آسمان کے بھائی جو نیک روح ہوتی ہے نا اس کے لیے کیا کھولے جاتے ہیں آسمان کے دروازے کھولے جاتے پہلا دوسرا استقبال کرتے ہیں فرشتے لیکن جو بری روح ہے کافروں کی آسمان کا دروازہ کیا ہوتا ہے بند ہوتا ہے پھر اس کو ڈال دیا جاتا ہے سات زمینوں کے نیچے سجین نیچے ہے نا وہ روح وہاں قید میں پڑی جاتی ہے حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمتہ اللہ علیہ صاحب کشٹ بزرگ تھے حضرت مدنی کے والد کے بھی مرشد تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے ایسے اللہ والے تھے تو ایسے دیکھتے ہیں فنمانے کے واہ کس دولہا کی برات جا رہی ہے جا رہی فرشتے فرشتے ہیں شادی ہوتی ہے کس کی برات جا رہی ہے فرشتے فرشتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا کہ حضرت مولانا عبدالحی الحی لکھ نوی رحمت اللہ علیہ فوت ہو گئے ہیں وہ جن کے حواشی ہیں فکا کی کتابوں میں حدیث تفصیل وہ فوت ہو گئے ہیں تو فرمانے کہ ہاں دیکھو نا محدث تھے مفسر تھے فقیر تھے تو مولانا عبدالحی رحمتہ اللہ علیہ جو فوت ہوئے تو ان کی روح کو کون لے جا رہے تھے فرشتے لے جا رہے تھے تو ایسے جیسے شادی ہو کہ کس دولے کی برات جا رہی ہے فرشتے ہی فرشتے خرما روز کزی منزل ویرا میرا اللہ والے کہتے ہیں ہمارے لیے تو شادی کا دن ہوگا خوشی کا دن ہوگا اس منزل ویران کو چھوڑ کے ہم اللہ کے یہاں جا رہے ہیں ہمارے لیے خوشی کا دن یہ آج کل ایک لفظ ہے اس کا معنی بھی آپ سمجھ لیجئے کہ جس دن کوئی بزرگ فوت ہوتا ہے نا اس دن کو کہتے ہیں یومول عرس کیا کہتے ہیں عرس کا دن کہتے ہیں اور بھی عرس مناتے ہیں یا نہیں اصل عرس کا معنی شادی یوم العرس کا من شادی کا دن تو گزر کی وفات حقیقت میں کیا ہوتی ہے شادی ہوتا ہے گویا کہ وہ شادی ہو رہی ہے یوم الرس اب غور فرمائیے جی نہ کھولے جائیں گے ان کے لیے دروازے آسمان کے نہ داخل ہوں گے جنت کے اندر یہاں تک کہ داخل ہو جائے اونٹ بیچ ناک کے سوئی کے سام کا مانا ناکہ خیات من سوئی وہ اونٹ کتنا بڑا جانور ہے تو سوئی کا ناکہ جس میں یہ دھاگا بھی بڑی مشکل سے جاتا ہے تو اونٹ داخل ہو جائے گا تو فرمایا جس طرح اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا محال کیا ہے تو کافروں کا بہشت میں داخل ہونا بھی کیا ہے محال ہے تو کنارے پہ لکھ لو تالیق بالمحال ہے اس قبیلے سے ہے اس کو کہتے ہیں تالیق بالمال جمل اس کہا شالی کو یہ تعلیق بالمحال کے قبیل سے ہے یہاں تک داخل ہو جائے اونٹ بیچ نہ کے سوئی کے اور اسی طرح سزا دیں کہ ہم مجرمین کو واسطے ان کے من جہنم جہنم سے بچھونا ہوگا یعنی نیچے بھی کا ہوگی آگ وہ من خو کہ ہم گباش اور ان کے اوپر سے اوڑھنا بھی جہنم کا ہوگا نیچے بسترا بھی کس کا جہنم کا اوپر اوڑھنی جیسے چادر اوڑھتے ہو سوتے ہو بھی کہ ہوگی جہنم دو کی مطلب یہ ہے کہ اوڑھنا بچھونا سب جہنم کا اور اسی طرح سزا دیں گے ہم ظالمین کو تو میرے محترم یہ تو کفار کا انجام تھا آگے مومنین کے لیے بشارت اور جو لوگ ایمان لائے اور امبل کی اچھے لا نکلے پھو کے نیچے لکھو جملہ موترزہ نئی تکلیف دیتے ہم کسی جان کو مگر موافق طاقت کے یعنی نیک امال کی جو تکلیف دیتے ہیں وہ طاقت کے موافق ہوتی ہے یا طاقت سے بالا بھائی تم جو قرآن پڑھ رہے ہو طاقت ہے نا نئی تکلیف دیتے ہم کسی جان کو مگر موافق طاقت کے اعمال صالحہ کی اس کو میں نے کیا لکھایا ہے جملہ موترزا اب ترکیب سوجو و صالحا یہ موصول بنا مبتدا آگے خبر ہے خبر کہاں ہے اللہ کا صاحب الجن خالد نظانہ اور کھینچ رہے گے جو کچھ ان کے سینوں کے اندر کی نا ہوگا میرے محترم یہ دنیا کے اندر جو ہے نا نیک لوگ ہی لڑ پڑتے ہیں دنیا میں نیک لوگ بھی وہ لڑ پڑتے ہیں یا نہیں لڑ پڑتے ہیں یا تو اتحادی غلطی ہوتی ہے ان کی یا غلط کامی کا شکار ہو کے نیک لوگ لڑ پڑتے ہیں پھر نیکوں کے درمیان آپاس میں بھی غصہ بھی پیدا ہو جاتا ہے لیکن الحمدللہ قیامت مت کے دیں یہ سارے نیک بحث میں ہوں گے اور ایک دوسرے کے خلاف جو غصہ تھا کینا تھا وہ سب کیا کر دیا جائے گا ختم بھائی بھائی ہوں گے اب بات ہی سمجھ وہ اور کھینچ رہیں گے جو کچھ ان کے سینوں میں کینا ہوگا ناراضگی ہوگی تجری من انتہا تم جاری ہوں گے نیچے ان کے نہریں اور کہیں گے شکر ہے اللہ کا جس نے ہدایت دی ہم کو واسطے اس بحث کے کے نہ ترمسان کی ہدایت پائیں a, اگر نہ ہم کو اللہ ہدایت دیتا تو سارا کچھ کس کی طرف سے ہے اللہ کی طرف سے خدا تمہیں لے آتا ہے پڑھنے کے لئے خدا تمہیں لے آتا ہے آہ. آہ. جیسے کل میں نے عرض کیا تھا نا اللہ جو موکلے واہو سندھی میں کہتے ہیں خدا تمہیں بیٹھتا ہے اپنے طرف سے نہیں آتے میری طلب ان کی نگاہیں کرم کسد کا صدقہ ہے یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں لقت جات رسنا البتہ آئے تھے کاسد ہمارے رب کے رسول حق بات لے اور ندا دیے جائیں گے مومن کہ یہ بہشت ہے یہ ان کا لفظ ہے نا اس کے اوپر لکھ لو ان پانچ مقامات میں مفسرا بھی بن سکتا ہے اور مخففہ بھی بن سکتا ہے یہ پانچ مقامات آ رہے ہیں یہ لفظ ان پانچ مقامات میں مفَصرہ بھی بن سکتا ہے باک کی تفصیل بنے اور کیا بن سکتا ہے مخففہ بھی مخففہ کیا مانا یہ ان اصل میں کیا تھا انہ تھا انا ہو وہ ضمیر بھی فیاد ملاتے ہیں ان انا ہو تھا دیکھو جی لو اور ندا کیے جائیں گے بہشتی یہ ان کو کیا بناؤ مخصرا یہ ندا کی تفسیر ہے ندا کیے جائیں گے اس طرح کہ تل کو یہ کیا ہے بہشت ہے یہ ان کون سا بنا دی مخصرا ان کو مخفہ بناؤ تو معنی ان ندا دیے جائیں گے تحقیق شان یہ ہے کہ یہ کیا ہے بحش آگے بھی کیاس کرو گے اس کے اوپر دونوں مان ہوتے ہیں وارث کئے گیا تم بحث کا بما کن ٹوٹا ملو ورنا دا صاحب اور یہ لکھو جی اہل جنت اہل آراف اور اہل نار کا مکالمہ آپس میں ہم کلامی اہل جنت اہل آراف اہل نار کا کیا جی مکالمہ منہ ہم کلامی آپس میں اور پکاریں گے اصحاب جنت اصحاب نار کو ان یہ ان کے اوپر کیا لکھو گے نمبر دو کہ کیا بنے گا جی ان بھی مخفا بھی یہ کہ کہ پایا ہم نے جو کچھ وعدہ دیا ہم کو رب ہمارے نے سچا یہ بیشتی کہیں گے کیا پس پایا تم نے جو وعدہ دیا تھا رب تمہارے نے تم کو سچا کہیں گے ہاں دوستی کرار کریں گے فاضزانہ مؤزین پاس اعلان کرے گا اعلان کرنے والا اصرافیر یا مؤزن سے مراد کون ہے وہ نے سور لیا ہوا ہے اعلان کرے گا اعلان کرے اِسرافیر درمیان ان کے اللہ نت اللہ یہ ان کتنے نمبر ہے جی آ مفصرا بھی مخفہ بھی یہ کہ لانت اللہ کی اوپر ظالموں کے اللہ علامات ظالمین ظالموں کے علامات جو روپتے تھے اللہ کی راہ سے اور طلب کرتے تھے اس کے اندر کجی عیب نکالتے تھے اور وہ آخرت کے ساتھ بھی انکار کرتے تھے یہ دو آ گئے جی اصحاب جنہ اور اصحاب نع اب آ اصحاب عراف اور بینا درمیان ان دونوں کے بہشتوں اور دوزوں کے درمیان دیوار ہوگی حجاب کا من کہا لکھنا ہے جی دیوار اور دیوار جی اونچی بھی ہوگی او مسجد سے بھی زیادہ اونچی اور لمبی بھی ہوگی کیا آ, اونچی بھی اور چوڑائی میں ہوگی لمبی تو ہوئی ارض کے اندر بہت چوڑی ہوگی اور اس کے اوپر بھی مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گی سمجھے جی وہ کون ہوں گے جن کے نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی وہ ہوں گے صابے آر جن کا نیکیوں کا پرڈہ بھاری ہو بحش جن کا برائیوں کا پرڈا بھاری ہو کیا جن کی نیکیاں اور برائیاں کیا ہوں گی برابر وہ کہاں رہیں گے آراف کے اندر وہ نظارہ دیکھیں بہشتوں کا بھی دوستوں کا بھی کچھ دن رہیں گے لیکن اللہ تعالیٰ جلدی پھر ان کو میں داخل کر دیں گے بہشت کے اندر اور درمیان ان کے دیوار ہوگی آراف کی اب اسی آراف کا ذکر ہے اور اوپر آر آپ کے مرد ہوں گے جو پہچانیں گے ہر ایک کون کی نشانیوں سے ہر ایک سے مراد کون ہے بیشتوں کو بھی اور دوستوں کو بھی دونوں کو پہچانیں گے اور پکاریں گے اصحاب جنت کو یا ان سلام ان یہ ان کتنا نمبر ہے جی چار یہ کہ سلامتی ہو تم پہ نہیں داخل ہوں گے اس کے اندر بحث کے اندر لیکن وہ تما رکھیں گے تما ہوگا کہ ابھی داخل ہوں گے جلدی